انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه همزه ونفسه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم منتخ اللہ تموتن الا محنت مسلمون محترم علماء کرام قابل قدر اور قابل احترام مسجد الرحمانیہ کے منتظمین حضرات اور عثمان ابن عفان کے تمام متضمین حضرات یہ میرے لیے انتہائی سعادت کا مقام ہے کہ کلیہ عثمان ابن عفان کی سالانہ تقریبات یا تقریب نتائج تقسیم انعامات میں شرکت کا موقع مل رہا ہے یہ ادارے جو ہیں یہ ہمارا ایک قابل فخر سرمایہ ہے اور انتہائی قیمتی اثاثہ ہے جہاں طلبا اور طالبات بچے اور بچیاں زیور علم سے آراستہ ہوتے ہیں اور اس علم پر عمل کرتے ہیں اس پرفتن دور میں مدارس کا کردار ایک مثالی کردار ہے اور جو لوگ ان مدارس سے جو مساجد سے منسلک رہتے ہیں وہ شیطان کے حملوں اور شیطانی غرور سے محفوظ رہتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرتا ہے اس عظیم و شان تعلق کے برکت سے ہمارے معاشرے میں جو نوجوان طبقہ ہے مشاہدے کی بات ہے کہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے جس کے بہت سے اسباب ہیں مدارس سے دوری مساجد سے دوری اور گھر سے اچھی تربیت کا نہ ہونا اور علم سے کنارہ کشی اور ایک بے راہ روی کا سبب یہ میڈیا ہے اور اس کے ذریعے نشر ہونے والے پروگرام خوب خوب نوجوانوں کو خاص طور پہ بے راہ روی کا شکار بنا رہے ہیں اور ایک عجیب گمراہی معاشرے میں پھیل رہی ہے میں تو آج کے دور میں شیطانی عمل کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا مجرم اسی میڈیا کو قرار دوں گا اور پھر وہ حکام جنہوں نے ہندوستان کے پلیت اور غلیظ چینلوں کو دکھانے کی اجازت دے رکھی ہے اور کوئی ان کے اندر دینی اہمیت نہیں ہے دینی غیرت نہیں ہے اگر یہ احساس نہیں ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے تو کم از کم یہ احساس کر لو کہ ان کی ثقافت انتہائی ناپاک اور انتہائی پلید ہے منہ سے آج چھ ستمبر کے کارنامے دکھا رہے ہو ہماری افواج کے یہ کارنامے کس کے خلاف ہیں اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کو پرانے کارنامے دکھائیں اصل کامیابی یہ ہے کہ ان کی غلیظ جو ثقافت ہے اور انتہائی ناپاک ان کی تہذیب ہے اس سے اپنی نوجوان نسل کو بچانے کی کوشش کرو ایک ہندوستان صحافی اس کا مضمون میں نے پڑھا جن دنوں کارگل میں جنگ ہوئی اور ہماری افواج نے ہندوستان کی پوسٹوں پر قبضہ کیا اور ان کی افواج کو گاجر موری کی طرح کاٹا اور معاملہ فتح کے قریب تھا کہ ہمارے حکام نے یہ جنگ رکوا دی اس وقت ایک ہندوستانی صحافی نے لکھا تھا کہ ہمارا پاکستان سے جنگ کرنا حماقت جنگیں کئی ہو چکی ہیں لیکن بلا نتیجہ ہمارے پاس پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے چار ہی ہتھیار ہیں ایک یہ کہ پانی ہمارے قبضے میں جب چاہیں پانی روک لیں جب چاہیں چھوڑ دیں ایک عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے کھیتی باڑی کے لیے تو ہم پانی کی قلت کا شکار ہوتے ہیں اور جب کسی نہ کسی طور ہماری کھیتی باڑی تیار ہو جاتی ہے اور فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو ہندوستان پانی چھوڑ دیتے ہیں فصل تباہ ہوتی اور ایک سیلاب کی شکل بن جاتی ہے کہ ہمیں ایک اقتصادی مار ماری جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوسرا ہار یہ, یہ ہے کہ ہم جب چاہیں پاکستانیوں کو آپس میں لڑائیں لسانی طبقات کی بنا پر یہ جو لسانی طبقات ہیں پٹھان ہیں پختون ہیں بلوچ ہیں پنجابی ہیں مہاجر ہیں سراخی ہیں یہ لسانی فتنہ ان میں چھوڑو اور آپس میں ان کو لڑاؤ یہ بھی ہو رہی اور تیسرا ہتھیار دینی اختلاف شیعہ سنی اختلاف دیوبندی بریلوی اختلاف تادیانی ان کو ابھارو آپس میں لڑاؤ ہمیں ان پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ ان دینی اور لسانی بنیاد پر خود ہی لڑ مر کے ختم ہو جائیں گے اور چوتھا ہتھیار جو ہے وہ ہماری ثقافت ہے اتنے چینل کھولو کہ ان میں ہر وقت ہماری ثقافت نشر ہوتی رہے اور کوشش کرو کہ یہ فتنہ ہر گھر میں داخل ہو جائے اناچی آج ٹی وی اور کیبل کے ذریعے یہ فتنہ ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے ہندوستان اپنے مشن میں کامیاب ہے اور ہمارے سیاسی بدھو اپنے مشن میں پوری طرح ناکام انہیں کچھ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ میڈیا جو ہے اس کا بڑا گھرانا کردار ہے ہماری اس نوجوان نسل کو برباد کرنے اور تباہ کرنے ان حالات میں ایک نوجوان کا کردار کیا ہونا چاہیے ایک بچے کا کردار کیا ہونا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی موضوع نہیں ہے کہ دور حاضر میں ایک نوجوان کا کردار نوجوانوں کو اہمیت کیوں دے رہے ہو سیاستدان بھی جیسے عمران خان یوتھ کے نام سے کہ قیادت آپ کا حق ہے ایک کمرہ ہی پھیلا رہا ہے قیادت نوجوانوں کا حق نہیں ہے انبیاء سے پڑھ کر کوئی مقدس نہیں ہے اور اللہ نے کبھی کسی نوجوان کو نبی نہیں بنایا عام طور پہ نبوبت کی عمر چالیس سال محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نبوت کا تاج چالیس سال کی عمر میں سجایا گیا قیادت نوجوانوں کا کام نہیں ہے یہ لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نوجوانوں کو نچا رہے ہیں اس قسم کے پرفریب نہ اگر نہ لگائیں نوجوان کیسے اکٹھے ہوں گے یہ یوز کے نام سے کہ قیادت آپ کا حق ہے آپ کو سونپی جائے گی یہ ایک گمراہ کن فکر ہے عمران خان کی طرف سے نوجوان قیادت کے اہل نہیں ہیں قیادت ان کا حق نہیں ہے نوجوانوں کا کردار طلب علم فہم علم عمل علماء سے منسلک رہنا اور ان کی خدمت کرنا ایوب سختی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان من سعادت عجمی بل حدث ان من علما ایک اجمی جو عربی نہیں ہوتا اجمی انسان اور ایک نوجوان ان دونوں کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی اہل حدیث عالم کی صحبت دے, دے کسی اہل حدیث عالم کا ساتھ اور رفاقت دے, دے اس اہل حدیث عالم کے دروازے ان پر کھلے ہوں ان کے پاس آئیں ان کی صحبت میں بیٹھیں ان سے دینی سوال کریں اور ان سے علم سیکھیں یہ ایک نوجوان کو اگر میسر آ جائے یہ اس کی سب سے بڑی سعادت تو سر فہرست ایک نوجوان کو یہی دیکھنا ہے اور اسی ایک نسب الحم کا تعین کرنا علماء ربانیین کہ کسی ایک عالمی روانی کا انتخاب جو وحیح الہی کی روشنی میں اس کے جہل کو دور کرے اور اس کے ظاہر و بادن کو اس علم کے نور سے منور کرے یہ عمر صرف سیکھنے کی یہ عمر عمل کی یہ عمر ایسی نہیں کہ اس عمر کو قائدانہ کردار انجام دینے کی دعوت دیجیے یہ صرف ایک پرکشش نعرہ ہے نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ فریب ہے یہ قیادت کے اہل ہے ہی نہیں دین نے ان کی ذمہ داری طلب علم لگائی ہے فہم علم لگائی عمل کرنا لگائی سب ہے تم یل اللہ فیصل یوم اللہ دلہ اللہ دلّ سب قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں اللہ کے سائے سے مراد اللہ کا پیدا کردہ سایہ بعض حدیث میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ مذکور ہے اور اگر اللہ کا سایہ مراد ہو تو اللہ تعالیٰ کا پیدا کر دیں سایہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا سایہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نور ہے اس کا کوئی سایہ نہیں اس کا حجاب بھی نور ہے اللہ تعالیٰ کا سایہ اگر مان لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایک عیب اور نقص ہوگا کیونکہ سایہ کب ملتا ہے اصل میں جب سورج اوپر ہو سورج اوپر ہو اور جس چیز کا سایہ بنانا ہے وہ اس کے نیچے ہو اور پھر سایہ نیچے بنے گا اللہ سے اوپر کوئی نہیں وہ سب سے اوپر ساری مخلوق اس سے نیچے اس سے اوپر کوئی نہیں اللہ کا سایہ نہیں ہے یہ اللہ کا پیدا کردہ سایہ ہے جو قیامت کے دن جو ہے وہ کچھ بندوں کو حاصل ہوگا کچھ بندوں کو حاصل ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ ایک حدیث میں اس کی سراہد ہے اور یہ چیز اللہ تعالی کی وسیع رحمت کی خبر دیتی ہے کہ اس کا عرش کتنا بڑا ہے اور یہ سایہ کتنا بڑا ہوگا سب سے بڑی مخلوق اللہ کا ہرش ہے سایہ کتنا بڑا ہوگا اللہ اس سائے میں کچھ بندوں کو جگہ دے گا ان میں سے ایک بندہ شاہ بن نشہ کی عبادت ربے ہی وہ نوجوان ہے جو اپنے رب کی عبادت میں بڑھتا ہے اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے یہ حدیث ایک نوجوان کا کردار متعین کر رہی اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے اس میں کیا ذمہ داری کہ پہلے وہ عبادت کو پہچانے عبادت کیا ہے حقیقت عبادت کیا ہے تبھی تو اس کی عبادت امت ہوگی نا اگر وہ حقیقت عبادت کو پہچانتا ہی نہیں تو اس کی عبادت محدمر اور باعث اثر کیسے ہوگی عبادت کی دو حقیقت ایک کس کی دوسری کیسی کس کی کا جواب اللہ کی اس کے سوا کسی اور کے نہیں تو پھر نوجوان اس نقطہ توحید کو پہچانے نقطہ توحید کو پہچانے اس کا تذکیہ ہو ان علما کے ذریعے عبادت کس کی اللہ تعالیٰ کی وہ اکیلا معبود حق ہے باقی سارے محبود بادل حقیقت ہے عبادت اسے توحید کی معرفت ہو اور اس کو شرک کی معرفت ہو توحید کی معرفت کیوں ہو تاکہ توحید کے نور سے اپنے آپ کو منور کرے اور شرک کی معرفت کیوں ہو تاکہ شرک سے بچ سکے یہ ایک نوجوان کا کردار چھوٹا کردار نہیں ہے اس کو چھوٹا نہ لو یہ عظیم کردار ہے اور عبادت کیسی اس کا بھی ایک ہی جواب جیسی محمد الرسود العم نے کی چنانچہ طریقے عبادت میں اللہ کے پیارے میں کی سنت کی معرفت یہ نوجوان کا کردار شابن نشرفی عبادت ربے ہی وہ نوجوان بھی اللہ کے سائے تھنے ہوگا جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے تو عبادت اگر پہچانے گا ہی نہیں تو اس ساگت سے کیسے ہم کنار ہوگا نبیر اسلام کے دور کا ایک نوجوان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ نا حضد الحتلام اللہ کے پیارے پیغمبر کے انتقال کے وقت میں بلوغت کے قریب تھا بالغ نہیں ہوا تھا بالغ ہونے کے قریب تھا انتظار تھا مجھے موقع ملے اللہ کے پیارے پیغمبر کے گھر رات گزارنے کا انتظار تھا کیوں تاکہ میں امام الانبیاء کا قیام اللیل اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور اسی طرح میں بھی قیام اللیل کروں تحجد کی نماز دیکھو ایک بچے کی برند ہمت ہی یہ کردار ہے نوجوان کا تحجد کی نماز دیکھو آج نوجوانوں کو اس عمل اور علم کی رغبت نہیں ان کے لیے جذباتی نعرے تجویز کیے گئے ہیں ان میں ان کو ارچھا دیا گیا انہیں قیادت کے سب بال دکھائے جاتے ہیں اور سمجھنے میں بتنے ہم کیا بن گئے یہ مجرمانہ حرکتیں عمران خان کی یہ دعوت اور ان کی دیکھا دیکھی دوسری جماعتوں کا کردار انتہائی مضمو میں نوجوان قیادت کے نہیں تربیت کی محتاج شاپ مشرف عبادت ربی وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے چھوٹا بچہ ابن عباس اسلام کے گھر آنے کا موقع مل گیا یہ بچہ رات بھر نہیں سویا کھلی آنکھوں سے محمد اسلام کے ایک ایک عمل کو دیکھا آپ کا آنا آپ کا لیٹنا سونے سے قبل دعائیں پڑنا کس کرپٹ لیٹے سوتے سوتے آنکھ کھل جاتی تو آپ کی زبان پر کیا ہوتا جب بیدار ہوتے تو کس طرح اپنے چہرے کو صاف کرتے اور بستر پر بیٹھے بیٹھے کون سی آیتیں پڑھتے کس طرح مسواک کرتے کس طرح وزو کرتے اور کس طرح قیام اللیل کرتے ایک ایک بات دیکھی اور امت کے سامنے نقل کی اور پھر پوری زندگی اسی سنت کو اپنائے رکھا یہ ایک نوجوان اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے جذباتیت نہیں کوئی ان کو جہاد کے نام پہ گھیرتا ہے اور کوئی انہیں قیادت کے نام پہ گھیرتا ہے اور کوئی انہیں ایک ایسا شگین علم ان کے سر پہ لادتا ہے جس کے لیے متحمل نہیں ہیں اور تھوڑی سی ایک سوچ حاصل کر کے لوگوں کو علماء کو حکام کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں اور تقریری ہی بن جاتے ہیں ان سے طریقہ وضو پوچھو معلوم نہیں ہوگا ان سے کوئی فکری مسئلہ پوچھو معلوم نہیں ہوگا لیکن یہ معلوم ہوگا فلاں کافر اور فلاں کافر یہ معلوم نہیں بلکہ یہ جہالت کی اساس پر اور وہ جذباتی نعرے جو بعد ان لوگوں کی پیدا کرتے ہیں جن کے اپنے مخصوص مقاصد یہ سارے کردار غلط ہے شاپ کو نشر فی بات دیکھیں اللہ کے پیارے میں کے گھر میں رات گزار رہے آپ کی تحجد کی نماز دیکھنے کے لیے جی. یہ ایک نوجوان کا کردار دین سیکھے دین سمجھے اللہ کے پیارے پیغمر نے عبداللہ بن عباس کو بلایا یا غلام اے بچے اور ایک حدیث میں یا غلیم کے نفاذ کہ غلیم غلام کی تصویر ہے چھوٹے بچے غلام بچے کو بولتے اور غلیب چھوٹے بچے کو ہماری زبان میں ایسے بچے کو پدو کہا جاتا ہے غلیب کا کمانا پدو کرلو چھوٹا بچہ اناور کا خریم دن کچھ باتیں سکھاؤں کچھ باتیں سکھاؤں فر تجھے وہ باتیں نفع دیں گی تجہے ان باتوں کا فائدہ ہو اللہ کے پیارے پہ ہو کر تربیت دے رہے ہیں نوجوانوں کو نصیحت دے رہے ہیں پھر کیا سکھایا احفظ حفظ اللہ یہ احفد تو اللہ کے دین کی حفاظت کر عمل کر کے اللہ تیری حفاظت کرے گا نوجوان کی تعلیم کا مشتبہ کیا ہے عمل کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تری حفاظت کرے گا اللہ عجیت ہو تجا تو عمل کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کر ہمیشہ اللہ کو سامنے پائے گا یہ تربیت یہ وہ بھی نقوش جو اللہ کے پیرے نمبر نوجوانوں کو منتقل کر رہے یہ آپ کی تربیت کا انداز کہ نوجوانوں کی مہم عمل ہے اور عمل سے قبل دین کا تین ہے امام بخاری کا باپ العلم قبل قول والا ہر قول سے پہلے ہر عمل سے پہلے علم سیکھو یہ سیکھنے کا من ہے ایک نوجوان کا لازمی احساس ہے امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً سولہ سال اللہ کی زمین پہ چلتے رہے پھرتے رہے محد سے علم حاصل کرنے کے لیے حالانکہ بے تاشا علم آ چکا تھا محمد نے سلام الپے کندے یہ تحریم و تہذیب میں یہ قول ہے امام بخاری کے استاد ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی مجلس میں تھے احادیث سننے کے لیے جب مجلس ختم ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ اٹھ کر اپنے گھر کو آ تمام شاگرد میں چلے گئے بعد میں محمد بن سلام المکندے کا ایک مہمان آ ملاقات ہوئی بیٹھے امام بخاری کے شیخ نے فرمایا لہو اطئی تو قبل لڑائی تو سبھی جن یقین الفا حدیث کاشت تھوڑی دیر پہلے آتے تو ایک بچے کو دیکھتے جو ستر ہزار حدیثوں کا حافظ ہے اشارہ امام بخاری کی طرف تھا ستر ہزار حدیثوں کا حافظ یعنی بخاری مسلم ترمیزی ابو ابن ابود نسائز محتا دارمیشک عمران تو کتابیں آپ نے دیکھی ہیں ان سب کی حدیثوں کو جمع کر لو گن لو پچیس سے تیس ہزار بنے ستر ہزار حدیثوں کا حافظ امام بخاری سے پوچھا گیا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی فرمایا کہ چہرہ ظاہر نہیں ہوا تھا ماہا چہرے پر مونچ کے بال نہیں آئے تھے یہ عمر تھی اتنا علم گیارہ بارہ سال کی عمر میں حاصل ہو چکا ستر ہزار حدیث اس بچے کو تو مفتی آزم ہونا چاہیے تھا ہمیں تو دو حدیث یاد ہو جائیں ہم مفتی بن جاتے ہیں نہیں امام بخاری رحم اللہ نے اس کے بعد سولہ سال مزید لگائے طلب علم کے لیے صالحین کی سیرت ہمارے سامنے اس کردار کا تعین کرتی نوجوانی کی شباب کی عمر ہے یہ عمر قطع عالم بننے کی نہیں ہے مفتی بننے کی نہیں ہے قائد بننے کی نہیں ہے بلکہ سیکھنے کی علم سیکھنے کی علم پر عمل کرنے کی علماء کی صحبت کی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم رباس کو علم دے تربیت دے رہے اللہ حفاظت کہ تو عملی طور پہ اللہ کے دین کی حفاظت کر عمل کر کے عمل کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت, کر. حفاظت کرے گا عمل کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائیں اور آگے فرمایا کہ اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے کوئی خیر پہنچانے کے لیے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تجھے وہ خیر نہیں پہنچا سکتا پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے کوئی شر پہنچانے کے لیے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تجھے وہ شر نہیں پہنچا سکتی کہ دیکھیں کیسا علم بچوں کو دیا ہے تقدیر پر ایمان اللہ کے نوشتہ لکھے ہوئے پر ایمان کہ تقدیر پر راسے پر ایمان امور ایمان کی معرفت ہو اور پہچان ہو یہ سارے نصوص اس بات کا تعجن کرتے ہیں کہ شریعت ایک نوجوان سے کیا چاہتی شریعت یہ نہیں چاہتی کہ نوجوانوں کو قائد بنایا جائے یہ قائد نہیں ہے ان کی یہ،, یہ عمر جو ہے یہ غلامی کی سیکھنے کی عمل کرنے کی ہے حاصل کرنے کی ہے نہ کہ قائد بننے کی اور مفتی بننے کی شاہ کو نشا فری بال وہ نوجوان اللہ کے سائے چلے ہوگا اس کے عرش کے سائے کے نیچے یا اس سائے کے نیچے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیدا فرمائے گا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے مار کا بدر بپا ہوا نبیر اسلام کے دور میں یوم فرخان جب صف بندی ہو گئی ادھر مسلمانوں کی صف ادھر کفار کی صف تو نبی اسلام کے عظیم صحابی عبد بن عوف نے اپنے دائیں بائیں دیکھا دائیں طرف بھی ایک بچہ اور بائیں طرف بھی ایک بچہ انہیں کمزوری محسوس ہوئی کہ میرے دائیں بائیں اگر کوئی دو بہادر کمانڈر ہوتے تو میں زیادہ کھلے دل سے لڑتا اب مجھے دائیں اور بائیں کی بھی فکر کرنی پڑے گی یہ بھی بچہ اور یہ بھی بچہ دونوں بچے قریب الملودت تھے ایک نوجوانی کی عمر میں ایک نوخیزی کی عمر میں ابھی عبد الحمد یہ سوچ رہے تھے کہ دائیں طرف والا بچہ آیا اور آ کر بازو پکڑ لیا اور کہا کہ چچا آ رہے نہیں ابا چہل مجھے ابو چہل دکھائیے ابو چال دکھائیے کہاں ہیں کیونکہ یہ دونوں بچے انساری تھے اہل مدینہ سے مکہ نہیں گئے تھے ابو چال کو نہیں دیکھا تھا این چال ابو چال کہاں ہے کہ تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو کفار کا سردار کفار کا کمانڈر جنگجو کیوں پوچھ رہے ہو اس کا ابھی ہےرا سے اس کو دیکھ ہی رہے کہ بائیں طرف والا بچہ بھی آ گیا یا ہم نے ہارے نہیں چہل تو چاہ میرا سوال تو یہ کہ ابو چہل کہاں ہے ایک نوجوان کا کردار سامنے آ رہا ہے نوجوان کہاں ہے پوچھا ہے تم دونوں اس کا کیوں پوچھ رہے دونوں بھائی تھے کہ ہماری ماں نے ہمیں خبر دی کہ ابو چہل اس امت کا فرحان سب سے بڑا دشمن اسلام کے خلاف تدبیریں کرنے والا دین حق کی راہ میں رکاوٹ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہجو اور مزمت کرنے والا تم دونوں میدان میں جاؤ تمہارا ٹارگیٹ ابو چال ہونا چاہیے اسے قتل کر کے گھر لوٹنا یہ تمہاری ڈیوٹی میں یہ مہم تفریض کر کے بھیج رہی ہوں چاہے اس عظیم کارنامے کے فرے تم میدان بدل میں شہید ہو جاؤ تمہاری جدائی برداشت کر لوں گی لیکن میری نصیحت یہ ہے ابو جہل کو قتل کرنا ان کا بے ساختہ سوال اور ابو جہل کی موت وہ سامنے آ گیا سفید ترتیب دے رہے اور غرور سے چل رہے حالانکہ مکہ سے جب نکلا تھا تو ہدف یہ تھا کہ جو ہمارا تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے اسے بچانا ہے مسلمان اس کو لوٹ نہ لے اب اس بھیا کی قیادت میں وہ قافلہ آ رہا تھا اس نے راستہ تبدیل کر دیا اللہ کے پیارے پہ ہم مٹھی پر صحابہ کو لے کر جن کی تعداد تین سو تیرہ یا تین سو چودہ پندرہ تھی لے کر نکلے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے لیکن قافلہ اپنا راستہ تبدیل کر گیا ایک طریق الحجرت ہجرت کا راستہ اس پر وہ گرام تھے راستہ تبدیل کیا اور سمندر کے کنارے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا سمندری راستہ لے کر مانا وہ قافلہ نکل گیا جنگی قافلوں کو اطلاع مل گئی سب کی رائے یہ تھی کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا قافلہ ہمارا صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو گیا اب ہم ان سے کیوں لڑیں مگر اکیلا ابو چہل اس کی رائے تھی کہ میں نے ان سے لڑنا ان کو سبق سکھانا ہے ان کی کیا جرت اور کیا ہمت ہمارے قافلے کو لوٹنے کی سوچیں بلکہ بعض لوگ تو کہ ان کا مشورہ نہ مانا گیا تو میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے بنو زہرہ ایک قبیلہ اللہ کے پیارے بےحمبر کے نال تین سو افراد تھے ان کے ان سب کو لے کر اخراج الشرائت نکل گیا اور چلا گیا اور باقی یہ ایک ادار رہ گیا ابو چاہل کی سی جا کر لڑنا ہے اور سبق سکھانا ہے سامنے آ گیا یہ ابو چہل ابو چاہل کا سنا نفرت بھرے جذبات کے ساتھ یہ بچے حدیث کے الفاظ ہیں ایک شکرے کی طرح لط کے اور دونوں نے حملہ کر دیا اور دونوں کے وار نے اس تاود کو ٹھنڈا کر دیا تھوڑی سی باقی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کا سر کاٹ رہا غرور کا مارا ہوا کہتا کہ میرا سر نیچے سے کاٹنا تاکہ کٹنے کے بعد میری گردن سرداروں والی لمبی ہو اور اونچی ہو ابھی تک اس کا غرور نہیں گیا دو بچوں کا کردار ان بچوں کا کردار کیا تھا عمل کیا تھا سپاہ گری کے اصول سیکھنا تلوار چلانا نیلا بازی تیر اندازی نوجوانوں کا کردار لیکن مقاصد کیا ہوں مقاصد اس جہاد کی تیاری جو صرف اور صرف علاق احمت اللہ کے لیے اللہ کے دین کی سربرندی کے لیے ہو منفی مقاصد نہ ہو آج کچھ یہ سباہ گیری کی آداب سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں ان کا ہدف چندہ ہے کچھ سیکھتے سکھاتے ہیں ان کا ہدف اپنے ملک میں تخریب کاری ہے یہ سارے منفی مقاصد یہ سارے منفی مقاصد ملک پاکستان اللہ کی اطار اس کی دین ہے مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے اور میں آپ سب کو پاکستانیت اور پاکستان سے محبت کی دعمت دیتا ہوں یہ پتنی تعصب نہیں ہے یہ تعصب اس نظریے کا ہے جو پاکستان کے قیام کا سبب بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس نظریے کا تعصب ہے میرے اندر نظریاتی مملکت ہے یہ زمین پاک ہے بندوں کی ہلاستوں اور ناپاکیوں نے اس کو ناپاک بنایا ہے ایسی قیادت میں نصیب نہیں ہوئی تو اس نظریے کے لیے کام کرے اللہ کی توحید کے لیے کام کرے ایسی قیادت آتی رہی روز افسود بد سے بد جن کو اپنے پروٹوکول کا خیال تھا اللہ کے پروٹوکول کا خیال نہیں تھا اللہ کے ایک حاکم زوامی اقتدار سنبھالے اس کی پہلی ذمہ داری اللہ کی عظمت اور اس کی حیبت اور اس کے پروٹوکول کو قائم کرنا اس کی توحید کی اقامت اللہ کے پیر بہمبر نے مکہ فتح کیا پہلے مکہ دارالکر تھا اب دارالاسلام بن چکا ہے پہلا کام آپ نے کیا کیا بیت اللہ میں داخل ہو کر تین سو ساٹھ بچوں کو توڑ پھوڑ دیا اور اللہ کے گھر کو شرک سے پاک کر دیا یہ پہلا کردار اور پہلا اور پہلا آرڈر کیا جاری کیا یا علی لات خبر مشرف اللہ میں سبتا ہوں اور لات اللہ میں تمستہ ہوں علی چو اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لے جاؤ اور مکہ کے ایک ایک گھر میں جاؤ ایک ایک چوراہے میں جاؤ ایک ایک گھاٹی میں جاؤ جو اونچی قبر نظر آئے اس کو سطح زمین کے برابر کر دو اور جو بدھ نظر آئے ان کو مسا کر دو اور دباوں پر بات کر دو پہلا پروٹوکال میرے پرور دیکار کا ہے میرے رب کی توحید کا ہے اور یہ حساسی نظریہ میرے اس وطن کی بطن, ایک وطن کے قیام کا اس کی حفاظت نہیں کی گئی جو کچھ ہو رہا ہے اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہے ساتھی اقتدار کے لیے ہو رہا بھوکے لوگ ووٹوں کی خاطر جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور باری باری اقتدار کی ایک بندر پوائنٹ جاڑی ہے لیکن جو اصل ہدف ہے اس ملک میں اضلاع کی توحید کی قیامت کا اسے فراموش کیا ہو تو میں پاکستانی ہوں پتنی تو سب نہیں ہے بلکہ نظریاتی اثاث کی محبت کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں دو مملکتیں دو ریاستیں نظریاتی ریاستیں ہیں ایک مدینہ منقرہ اور مدینہ کے بعد دوسری ریاست پاکستان ہے جس کے قیام میں عاد حدیث کی کوششیں شامل ہیں بلکہ اگر تاریخ کا پردر غور مطالعہ کیا جائے مفکر ہے پاکستان عادل حدیث ہے آپ جانتے ہیں قائد اعظم کا پہلا نعرہ کیا تھا حقوقِ مسلم کا ہمیں ہمارے حقوق دیے جائے ہندو حقوق مسلم حقوق حقوق کی بات ان کی آواز میں طاقت تھی گرج تھی آواز ان کی مؤثر تھی لوگ ساتھ ہو گئے ایک جمگٹا ساتھ ہو گیا جہاں جاتے جمے غفیر جمع ہو جاتا ہے اس وقت وزیر آباد سے ایک شخصیت چلی مولانا فضل رحی وزیر آبادی رحمہ اللہ عبد الحدیث کے سرخیل عبد الحدیث کے امام اس دور کے تحریک مجاہدین کے امیر جاگر سے ملے اور کہا کہ آپ کی بات میں بڑا وزن بڑی رویت آپ کے ساتھ ہے بڑے لوگ آپ کے ساتھ اپنا نعرہ تبدیل کیجیے اب بات حقوق کی نہ کرو اس سے بڑی بات کرو اور وہ علیحدہ ریاست علیحدہ ریاست کی بات کرو فائدہ کا اظہار کیا ہم اس قابل کہاں ہیں نہ وسائل ہیں نہ اتنی طاقت ہے علیحدہ ریاست اگر مل بھی گئی کیسے چلائیں گے کیسے سنبھالیں گے یہ خام خواہ کی بدنامی ہو سکتی مولانا فضل علی وزیر آبادی کا تاریخی مشورہ ان کا تاریخی دور علیحدہ ریاست حاصل کرو چاہے وہ چار بھائی کے برابر کیوں نہ ہو اندر حکومت آپ کرو اور سرحد کی نگرانی پر ہمیں چھوڑ دو حکومت کا کام آپ کریں اور بارڈر کی حفاظت کا کام ہم کریں گے اگر یہ مملکت اور ریاست چھن گئی بدنامی ہماری ہوگی کمزوری ہماری ہوگی تب یہ نعرہ تبدیل ہوا اور حقوق کی بجائے علیدہ ریاست کا مطالبہ کیا گیا اس وطن کو کیسے فراموش کر سکتے جس کا خواب عبد الحدیث نے دیکھا مشورہ عبد الحدیث نے دیا عبد الحدیث اس کے مفکر ہیں اور پھر یہ نعرہ جو کہ ہمارے دل کی صدا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہا ہر مرد و زم کی زبان پر تھا ہر بچے کی زبان پر تھا تو اس وطن سے محبت اس نظریے کی محبت کی احساس پر ہے آج 6 ستمبر ہے کیا یہ حکومت یہ, یہ مالک ہے جس کی رویت کتنی درخیز ہے انیس سو پینسٹھ ستمبر ذرا ذرا ہمیں یاد ہے اس وقت سات سال میری عمر تھی ذرا ذرا یاد ہے ہمیں کہ کس طرح کے کارنامے سننے اور پڑھنے کو ملتے تھے اس شخصیت کو فراموش کر سکتے ہو ایم ای معلوم کو ایک منٹ میں ہندوستان کے پانچ جہازوں کو تباہ کیا اور گرایا اور یہ دنیا کا ریکارڈ ٹوٹل نو جہاز تباہ کی ایک شخص چیونٹا کا مہاز کیسے کیسے ہیرے جو اس جو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہندوستان کے چھ سو ٹینک داخل ہو رہے ہیں اور پورے لاہور کو تباہ کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے اور یہ خبر نشر ہو چکی ہے کہ آج کا ناشتہ شالہ مار باندھ میں ہوگا ان چھ سو ٹینکوں کا پاکستانی فوج کے پاس کوئی جواب نہ تھا اس وقت کے کمانڈر میں کچھ قربانیاں طلب کی اپنے سینے سے بمپ بند کر ان ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور سب تیار ہو گئے سب تیار ہو گئے یہ ہیرے ہمارے ملک سب تیار ہو گئے اور لیٹ رہے کیوں ہی ٹینک پر دھماکہ ہوتا ٹینک تباہ ہو جاتا دشمن بو گلا گیا بوستری تو تھا ہی اب کوئی واپس پلٹ رہے کو آگے بڑھ رہے آپ سب ٹکرا ٹکرا کر تباہ ہو رہے ہیں پانچ سو ٹینک اسے ایک مارکے میں تباہ ہو کہ مشاہد ہمیں یاد ہے دراصل لیکن کاش اس ملک میں توحید کی تنفیز ہوتی پاکستانی فوج کا دنیا کی کوئی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن کاش عقیدے کی قوت ہوتی توحید کی قوت ہوتی ایمان کی غیرت ہوتی تو آئی امت مسلمہ کی حفاظت کا قلعہ ہوتا پاکستان لیکن نظریے کی حفاظت نہ کی گئی اور نظریے کی تنفیص کی کوشش نہ کی گئی لیکن اپنے نوجوانوں کو ہم سمجھتے ہیں اس اس نظریے کو پہچانو اس احساس کو پہچانو توحید کو سیکھو اور توحید کے علمبردار بنو اور توحید کو قائم کرنے کی کوشش کر کو. کہ ہمیں پاکستان کے وقت جو قربانیاں ہمارے بھائیوں بزرگوں نے دی خواتین نے دی وہ ایک الگ دردناک حصہ ہے لیکن ان روحیں ان نفوز کو تسکیف کب ہوگی جب اس ملک کی نظری جو نریاتی احساس ہے اسے قائم کیا جائے اس احساس کی حفاظت کی جائے وہ نوجوان تیرا یہ کردار عقیدے کو پہچان توحید کو پہچان توحید کے سبق پڑھ اڑ سے توحید کے نور سے اپنے ظاہر و بادن کو منور کر علم نافے حاصل کر اس علم پر عمل کر یہ تیرا کردار اور کوئی ایسی بات ہو جائے جو تمہارے سہنی سطح سے اونچی ہو مشتوا سے اوپر ہو تو اس میں خود عقلی دخل اندازی کی بجائے اس بات کے تعلق سے اس شخص کا رخ اپنے ارما کی طرف پھیرو کہ چلے اراما کے پاس سے ان سے اس نسخے کا حل خدم کرے یہ سرف صالحین کی سنت اور یہ حقیقی مرج ایک نوجوان کا کردار نبی اسلام کی حدیث کا یہ ایک جملہ اس پورے کردار کی وضاحت کر رہے ہیں. کہ شاہ کو نشر فی عبادت رکھے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سائےتنے تلے ہوگا عبادت کیا ہے اس کو سمجھو عبادت کس کی کرنی ہے اس نقطہ توحید کو سمجھو شرک سے بیداری عبادت کس طریقے سے کرنی ہے اللہ کے بھی ہمبر کی تباہ کا راستہ نبی اسلام کس انداز سے تربیت فرما رہے ہیں کس انداز سے علم نافع دے رہے اب یہ دو نوجوان معاذ اور محبت ابو جہل کو قتل کرنے والے اور اس کو اس, اس کے منتخی انجام تک پہنچانے والے یہ عمل کیسے انجام دے دیا سپہ گری کے عذاب سیکھتے تھے تیر اندازی سیکھتے تھے نیلابازی سیکھتے تھے دلوار سے نہیں سیکھتے تھے اس دور کے اتحاد آج بھی ہم اپنی حدود کو دیکھتے ہوئے اپنی حدود کو دیکھتے ہوئے کم از کم جہاد کی فکر کریں یہ ایک نوجوان کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مماتا مم پرمیاں حس پہ نفس فقت ما ماتا جو شخص اس طرح مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو کہ جہاد کا عزم نہ کیا ہو ارادہ نہ کیا ہو وہ شخص نفاق کے شعبے پر مرتا ہے لیکن جہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک پر تقریب کاری جہاد کفار سے ہے مشرقین سے ہے اپنے ملک سے نہیں ہے ملک میں تو کاری یہ جہاد نہیں فساد ہے نوجوان اس نقطے کو سمجھے اور جہاد اور فساد کے فرق کو سمجھے پاکستانیت اپنے اندر پیدا کرے پاکستان سے محبت کرے کہ اس کی اساس جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اس ملک سے محبت اس کی اساس سے محبت اور چونکہ اس ملک میں توحید نہیں ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے بلکہ قدم قدم پر درگاہوں کا راج ہے شرک ہے بداعت ہیں خوراخات ہیں تو نوجوان کا کردار کیا ہے وہ دین سیکھے توحید سیکھے اللہ کے پیارے کے عمر کی سنت کو سیکھے تاکہ آگے چل کر ایک تعینہ کردار ادا کرے یہ ملک جو بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا لیکن آج تک اپنے نظریے سے محروم ہے اور توحید سے محروم ہے اس توحید کو یہاں قائم کرنے کی کوشش کریں گے اس تناظر میں ان مدارس کا ایک بڑا عظیم اور تاریخی کردار یہ دینی مدارس یہ در حقیقت نظری پاکستان کے محافظ توحید کے علمبردار کدایت کی بیوگنی کرنے والے اور سنت کی ترویج کرنے والے الحمد للہ تعالی ہر سال حیف کر کے اسلامیہ پڑھ کر فارے ہوتے ہیں اور اللہ توفیق دے آگے چل کر یہ اللہ کے دین کے تائید بنے یہ نوجوان یہ طلبہ مستقبل کے معیمار اپنے وطن کی تعمیر کریں جس کی اساس جو ہے وہ اللہ کا دین ہو اللہ کی توحید ہو اور اللہ کے پیرے میں عمر کی سنت ہو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی تو چھوٹے بچے تھے نا جنگ بدر میں پیش ہوئے جنگ میں حصہ لینے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے قبول نہیں کیا کہ تم چھوٹے ہو جنگے عہد میں پیش ہوئے اللہ کے پیغمبر نے قبول نہیں کیا تم چھوٹے ہو اور تقریباً ایک سال بعد پھر جنگ خندق ہوئی پھر آ پھر اللہ کے پیغمبر نے قبول کر لیا یعنی جنگے خندق میں تقریباً یہ بالغ ہوئے چھوٹے بچے ہی تھے لیکن عبادت کا شوق اتباع سنت کا شوق طلب علم کا شوق اور اس علم میں فہم حاصل کرنے کا شوق صرف دو مشاہد ایک مجلس میں رسول اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام تھے ابو بکر عمر اور کبار صحابہ اس میں عبداللہ بن عمر بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کا تحفہ پیش کیا گیا آپ جناب الفرمار اور سوچا کہ صحابہ کو ایک علم دیا جائے ایک علم دیا جائے چنانچہ آپ نے سوال کیا کہ ان لمے شہجا رہے درختوں میں سے ایک درخت ہے ایک درخت ہے درختوں میں سے ایک درخت ہے لائس کو تو فرا ہوا جس کے پتے نہیں گرتے جس کے پتے نہیں جڑتے اور وہ درخت اپنا پھل دیتا ہے اور اس درخت کی مثال مومن کسی ہے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے نشانی آپ نے بتا دی کہ اس کے پتے نہیں جڑتے مثال اس کی مومن کسی بتاؤ وہ کون سا درخت ہے اور صحابہ جنگلات میں پہ پہنچ گئے ان کے ہیں فلاں ہو سکتا ہے فلاں ہو سکتا ہے فلاں ہو سکتا ہے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا اپنی لائن کا اظہار کیا یہ چھوٹا بچہ عبداللہ بن عمر وہاں موجود تھا اس کے دماغ میں صحیح جواب آ گیا لیکن شرم کے بارے خاموش رہا کہ بڑے بڑے صحابہ خود میرے والد یہاں موجود ہیں ان کی موجودگی میں میرا جواب دینا اخلاق کے منافع بچوں کی تربیت پھر نبی علسہ نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے وہ کھجور کا درخت اس کی مثال مومن کیسی ہے کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے جڑیں اس کی مضبوط ہوتی ہیں پتے اس کے گرتے نہیں اس کا پھل ہمیشہ کھانے کے قابل ہے کچا ہو تو میٹھا پک جائے تو میٹھا خشک ہو کر چھوارا بن جائے تو میٹھا ہمیشہ کھانے کے قابل ہے مٹھاس ہمیشہ کھائے میں مثال اس کی مومن کی سی مومن کا خیتر مضبوط ہے کھجور کی جڑوں کی طرف مومن کے حمل اوپر پہنچتے ہیں خجور کے درخت کی لمبائی کی طرح اور مومن اخلاق کا میٹھا ہوتا ہے جیسے کھجور کا پھل میٹھا ہے اور مومن کے امال ضائع نہیں ہوتے جیسے کھجور کے پتے گرتے نہیں ہر حال میں نفع موجود ہے مومن ہر حال میں نفع کا باعث بنتا ہے اللہ کے پیارے میں کہ وہ درخت کھجور کا منزل برخاست دو گئے بعد عبداللہ نے کہا اپنے والد جناب عمر بن خطاب سے کہ میرے ذہن میں یہ جواب آ گیا تھا مگر میں شرم کے مارے نہیں بولا کہ مجلس میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں جناب عمر نے فرمایا میرے بیٹے اگر تم جواب دے دیتے تمہارا یہ جواب مجھے دنیا کے سارے خزانوں سے قیمتی لگتا سارے خزانوں سے محبوب ہوتا میں اپنے بچے پر فخر کرتا کہ میرے بیٹے کو اس سوال کا جواب معلوم تھا جس سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں تھا ابو وہ فکر کو معلوم نہیں تھا دیکھیں ایک ذہنی بصیرت ترم علم کا شوق اور فہم علم کی رحبت دوسرا مشرق ان کا رات کو سو رہ خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آ کر خواب پہ لے گیا جہنم کے اندر اور بڑے خوفناک منظر دکھا رہے جہنمیوں کے عذاب دکھا رہے حکم دے رہا کہ یہ دیکھو اور یہ دیکھو اور یہ دیکھو اور جناب عبداللہ ان مناظر کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے بولا جہنم دیکھ کر کیوں نہ کانپا جائے اللہ کا عذاب علیم اور عذاب محد فرشتے نے عبداللہ کے خوف کو دیکھا اور فرمایا رستم نار تمہیں جہنم دکھا رہا ہوں لیکن تم جہنم میں آؤ گے نہیں تم جہنمی نہیں ہو اس براہ کھل گئی اب یہ کیا خواب دیکھ لی جہنم دیکھ لی کیا اس کی تعمیر ہو سکتی ڈر رہے اب تعمیر کس سے اب نہیں اللہ کے پیارے پہ نمبر سے ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں اپنی بہن حفصا کے پاس گئے حفصہ بنت ہمر عمر میں نے عرض کیا کہ آپ اس خواب کی تعبیر پوچھ کر بتائیے حفصا اللہ کے بھی حمبر کے پاس گئی کہ اب نے یہ خواب دیکھے رسول اللہ سب نے فرمایا ایک حدیث کے الفاظ میرے کل ہی پڑے کہ ان خواب رجل جل سارے حفظہ تیرا بھائی بہت ہی نیک تیرا بھائی بہت ہی نیک اور ایک الفاظ صحیح بخاری میں کہ نم رجول عبد اللہ لو کان ابل افسا اب بات یہ ہے کہ عبد اللہ بہترین نوجوان بس کاش رات کے قیام میں تحجد کی نماز میں ناغہ نہ کرے مانا کیا ہوا تحجد پڑھتے تھے جو بھی نوجوانی کی عمر کبھی نیند غالب والے تھے اٹھ نہ پاتے قیام الحل میں ناغا کر جاتے فرمایا کہ عبد اللہ سب سے بہترین نوجوان نہ سب سے بہترین نوجوان کاش تو کی نماز میں ناغا نہ کرے کہ حجت پڑھتے تھے لیکن کبھی کبھی ناغا ہو جاتا تھا ابھی بالغ نہیں ہوئے جب بلوگت کا اہتمام عبادت کا اہتمام یہ حدیث سن کر یہ تعبیر سن کر میں نے اپنے اوپر ٹھان لیا کہ آج کے بعد کبھی تو کا نعرہ نہیں کرنا ما کا یہ نام اللہ خلیل اس کے بعد بہت کم سوتے زیادہ جاگتے اور کیا مل کر نشا کی بات رکھ گئی وہ نوجوان قیامت کے دن اللہ کے سائے دلے ہوگا اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے اے نوجوانوں بچوں آپ کا کردار کیا ہے طلب علم آپ کا کردار کیا ہے صحبت علماء آپ کا کردار کیا ہے عبادت کا فهم آپ کا کردار کیا ہے توحید کا فہم اور توحید کے ان کوشوں کا فہم آپ کا کردار کیا ہے آپ کا کردار دین سیکھنا امن اللہ کی عبادت کرنا اس منحج پر قائم رہنا آپ کے کردار کو آپ کو الجھا کر غلط رنگ دیا جا رہا ہے عمران خان اٹھتا ہے تو کہتے ہیں کہ یوتھ کی قیادت ہے قیادت کے قابل آپ نہیں ہیں اگر قیادت کے قابل نوجوان ہوتے تو اللہ نبوبت کے لیے نوجوانوں کو چن لیتا یہ چالیس سال کی عمر کیوں رکھی ایک صحیح فہم و فراست اور سمجھ بوجھ کی عمر حالانکہ نوی ہے نبی عام لوگوں سے منفرد ہوتا ہے یہ نعرے غلط ہیں یہ لیڈر نوجوانوں کو نچانا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کوئی تفریحی نعرہ اور کوئی اپنے جہادی مقاصد پورا کرنے کے لیے آپ کو نچا رہا حقیقی منج نہیں دے رہا حقیقی روحانی اظہار نہیں دے رہا لیکن اصل آپ کو تربیت کی ضرورت ہے علم نافع کی ضرورت ہے اس علم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے علماء کی صحبت کی ضرورت ہے تاکہ ہر فطنے سے آپ محفوظ رہ سکیں فطرے آتے ہیں زیادہ تر نوجوان اس میں پھنس جاتے ہیں اور ملوث ہو جاتے ہیں فتنہ جو پہلے دن آتا ہے علماء اس کو پہچان لیتے ہیں علماء سے اگر تعلق ہوگا تو پہلے روز ہی اس فتنے کی پہچان آپ کو ہو جائے گی اور اگر علماء سے تعلق نہیں ہوگا تو فتنہ کب پہچانیں گے جب اچھی طرح تباہ و برباد کر کے اور ستیا ناس کر کے فتنہ واپس پہنچے گا تو پھر لوگ پہچانیں گے جاہل یہ تو فتنہ تھا بہت بڑا ہمیں برباد کر کے یہ صحبت والا میں نے شروع میں ابو سخانی رحم اللہ کا قول پیش کیا تھا کہ ایک نوجوان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی آل حدیث عالم کی صحبت تو یہ صحبت ایک غنیبت امر ہے تو ان کردار کی روشنی میں اپنے نصب العین کا تعین کیجیے تاکہ حقیقی دین حقیقی روحانی غذا آپ کو ملے اور آپ کے لیے منفعت کا کام کرے دنیا کی سعادت کا اخروی کامیابی کا اللہ کے پیرے عمر میں کے دور میں نوجوان تھے کیا ان کا کردار تھا کیا ان کا مشن تھا اللہ کے پیرے عمر نے کس طرح ان کی تربیت کی اور تربوینخوش ان کی طرف منتقل کیے اور ان کو علم نافع دیا یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے جس پر کے سورج کی طرح ایا ہیں ہم بھی اسی دور کو اپنے اندر لوٹائیں پیدا کریں اور وہ تصویر اپنے اندر پیدا کریں یہی چیز کامیابی کا باعث ہوگی اللہ باغ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اللہ ان دینی اداروں کو شاد و آباد رکھے قائم و دائم رکھے ان کے منتظمین بخیر حضرات معابین علامات طلبہ اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے خوشیاں عطا فرمائے اور دین کے زیر سایہ ہمیشہ رکھے اللہ پاک قبول فرما لے اخوراض بس تخر اللہ علیہ ولکم الحمد الله رب